تو سب سے بلند ہے الف للے سچا بادشاہ اور قرن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وہی تمہیں پوری نہ ہو لے اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے